الحمد للہ سید مرنے کے بعد انسان کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور آخرت والی زندگی شروع ہو جاتی ہے اخروی زندگی کا آغاز مرنے کے فورن بعد ہو جاتا ہے جس میں وہ اجمالی طور پر کچھ حساب کتاب دیتا ہے چند ایک بنیادی سوالات اس سے پوچھے جاتے ہیں اور پھر اس کے اعمال کے مطابق اس کو جزا یا سزا قبر میں شروع ہو جاتی ہے دی جاتی ہے اس جزا یا سزا کا تعلق اور روح دونوں کے ساتھ ہے اللہ سبحانہ ہو و تعلیٰ فرماتے ہیں ثم اماتا ہو ف اللہ نے بندے کو موز دی اور مرنے کے فوراً بعد اس کو قبر عطا کی تو اللہ سبحانہ ہو و تعالی کے اس فرمان کے مطابق مرنے کے بعد بندے کا جسم جس بھی حالت میں جس بھی جگہ پر ہو وہ اس کے لیے قبر ہے اور وہیں پر ہی اس کا حساب اس کو سزا یا جزا ملتی رہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جب مومن آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کی روح کو اوپر آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کا اندراج اللی جین میں کر دو اور پھر فتوا دو روح حوفی دی اس کی روح اس کے جسم میں واپس ڈال دی جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں ایک کو منکر کہا جاتا ہے دوسرے کو نقیر کہا جاتا ہے وہ دونوں اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور وہ شخص جو تمہارے اندر مبروس کیا گیا تھا تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اگر تو وہ مسلمان مومن ہوتا ہے تو اس کو جواب دیتا ہے اللہ میرا رب ہے اسلام میرا دین ہے اور جس کو مبروس کیا گیا تھا وہ اللہ کا رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طرح کافر یا منافق کی جب روح کبد ہوتی ہے تو اس کو آسمان تک لے جایا جاتا ہے لیکن آسمان کے دروازے اس کے لیے کھلتے نہیں اس کو اوپر سے ہی نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور پھر بالآخر اس کی روح بھی اس کے جسم میں واپس داخل کر دی جاتی ہے اس کے پاس بھی یہی فرشتے آتے ہیں یہی سوال اسے کرتے ہیں وہ آگے سے کہتا ہے ہا ہا لا ادری ہائے افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں سمعت نہ يقولون قولا تو مثل قولهم میں نے لوگوں کو کچھ باتیں کہتے ہوئے سنا تھا جیسی باتیں لوگوں نے کہیں ویسے ہی میں کہتا رہا تو کافر آدمی ہو منافق ہو یا مسلمان ہو ہر دو صورت مرنے والے کی روح مرنے کے بعد اس کے جسم کے اندر واپس ڈال دی جاتی ہے لوٹا دی جاتی ہے رو لوٹنے کے باوجود یہ بندہ مردہ ہی ہوتا ہے میت ہی ہے زندہ نہیں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ روح جسم کے اندر موجود ہے تو بندہ زندہ ہے روح جسم میں نہیں تو بندہ فوج شدہ ہے یہ بات درست نہیں ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سہرہ زبر میں فرماتے ہیں اللہ ہوف الفسینا موتی ہا ولط لمتمت سیما نامی ہا اللہ تعالی روحوں کو قبض کرتا ہے موت کے وقت بھی اور جس پر موت نہیں آنی ہوتی اس کی روح بھی قبض کرتا ہے نیند کے وقت یعنی جب بندہ سو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی بندے کے جسم میں روح موجود نہیں ہوتی لیکن کوئی اس کو مردہ نہیں کہتا روح نہ ہونے کے باوجود بندہ زندہ ہوتا ہے اور پھر جب بندہ بیدار ہوتا ہے روح واپس لوٹاتی ہے فعیم سی کلت قزا علیحل الموت و یورسل جس کی موت کا لا نے فیصلہ کیا ہوتا ہے اس کی روح کو لا روک لیتا ہے دوسری روح کو واپس لوٹا دیتا ہے بندہ بیدار ہو جاتا ہے اور جس کی موت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اس کی روح کو روکتا کتنی دیر ہے اس کی وضاحت حدیث کے اندر آ گئی ہے کہ اس کی روح کو روکا جاتا ہے روح کے آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے نیک ہے تو اس کا اندراج علی جین میں کر کے اور روح کو واپس دوبارہ جسم میں ڈال دیا جاتا ہے بد ہے تو آسمانوں تک پہنچایا جاتا ہے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے اس کو وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے اعلان ہوتا ہے کہ اس کا جو نام ہے وہ سی کے اندر درج کر دو اس کا نام سین سی میں لکھ کر اور روح کو دوبارہ جسم کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے لوتا دیا جا ہے تو رو جسم میں نہیں ہوتی سوئے ہوئے آدمی کی پھر بھی وہ زندہ ہوتا ہے اور یہ حدیث جو ہے دی احمد اور سنا نبی داود میں اس کے اندر آ رہا ہے کہ روح مردے کی اس کے جسم کے اندر لوٹا دی جاتی ہے روح جسم میں لوٹ آتی ہے پھر بھی بندہ مردہ ہوتا ہے یعنی زندگی اور موت کا تعلق روح کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام واتون غیرون یہ مردہ ہیں غیر زندہ نہیں مردے کی تفسیر اور تشریح اللہ نے کیا مردہ کہتے ہیں کس کو مردہ اور میت وہ ہے غیر جو زندہ نہ ہو زندگی کیسے آتی ہے اور کیسے ختم ہوتی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ کیسے زندگی ملتی ہے اور کیسے ختم ہوتی ہے لیکن کچھ اس کی علامات ہیں جیسے بندے کا دل دھڑکتا ہے سانس جاری ہوتی ہے خون اس کے اندر چلتا ہے یہ ظاہری علامات ہیں ان سے بندے کی زندگی یا موت کا فیصلہ کیا جاتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر ہاں اس دوران یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بندے کو موت آتی ہے ایک مرتبہ اس کے جسم سے روح موت کے وقت بھی نکال لی جاتی ہے بعد میں وہ داخل کر دی جاتی ہے یہ چند ایک کام ہیں جو موت کے وقت ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کسی ایک کا ہونا یہ موت نہیں ہے روح کا اکیلا صرف روح کا نکلنا یہ بھی موت نہیں دل کی دھڑکڑ بھی بساؤکات بند ہو جاتی ہے لیکن بندہ زندہ ہوتا ہے کچھ دیر بعد پھر چل پڑتی ہے سانس بھی بندے کا بساوکات بند ہو جاتا ہے وقتی طور پہ تھوڑی دیر بعد پھر چل پڑتا ہے لیکن بندہ ہوتا زندہ ہی ہے علیحدہ علیحدہ سے یہ کام ہو تو پھر موت نہیں اسی طرح اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے کہ حتہ ادا جا عہدہ ہومل موت کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے زندہ سلامت آدمی ہے روح اور جسم کا مجموعہ ہے اللہ تعالی کی بغاوت نافرمانی کرتا رہا موتھو ان میں سے کسی ایک کو جب موت آتی ہے قالا وہ کہتا ہے ربر رب جے مجھے واپس لوٹائیے جس کو موت آئی ہے مرنے کے بعد وہ مطالبہ کرتا ہے ربر رب جے مجھے واپس لوٹاؤ اور موت کس کو آئی تھی صرف روح کو یا صرف جسم کو نہ اکیلی روح کو موت آئی ہے نہ اکیلی جسم کو مرنے سے پہلے روح اور جسم کا یہ مجموعہ تھا یہی روح و جسم کا مجموعہ مرنے کے بعد دوبارہ کہتا ہے رب ارجعون اللہ مجھے واپس دنیا میں لوٹا دے لنگل اعمل صالحا ماتا ترکتو کہ میں دنیا میں جا کے دوبارہ نیک آنگال کروں تو اس آیت سے بھی پتا چلتا ہے کہ مرنے کے بعد بندے کی روح جسم کے اندر لوٹ آتی ہے اوز کر آتی ہے کیونکہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کی روح کہتی ہے مجھے واپس لوٹاؤ ایسی بات قرآن مجید میں نہیں ہے بلکہ کالا وہ ہی جس کو موت آئی تھی اسی نے کہا رب جے مجھے دنیا میں واپس لوٹایا جائے یہ نہیں فرمایا کہ کالا رو ہو ربر اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں جن جن مقامات پر بھی حیات بر کا ذکر ہے ان آیات سے ہی ایازا روح روح کا جسم کے اندر واپس لوٹنا مرنے کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے اب اس کے اوپر کچھ لوگ اشکال کال اعتراض کرتے ہیں کہ روح جسم میں آگئی پھر تو بندہ زندہ ہو گیا وہ آپ کو سمجھا دیا ہے کہ روح جسم میں موجود ہونے کے باوجود بندہ زندہ نہیں ہوتا بلکہ رہتا مردہ ہی ہے اکیلا روح کا جسم میں ہونا یا اکیلی روح کا جسم سے نکل جانا اس کا تعلق زندگی موت کے ساتھ نہیں ہے سوئے ہوئے آدمی کی روح جسم میں موجود نہیں ہوتی اگر روح کے نکلنے سے ہی بندے کو موت آتی ہو تو پھر سوئے ہوئے کو بھی مردہ کو ہو اس کو بھی جا کے دفن کرایہ کرو نہیں کرتے نہیں مانتے اس کو مردہ اللہ غیر فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر روح نہیں ہوتی ہم روح نکال لیتے ہیں. تو روح کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یس النا کا روش یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں قل روش من امری ربی کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے وہ ماں اوتی تم میر علم اللہ کلیلہ تمہیں بڑا تھوڑا ہی علم دیا گیا ہے تم روح کے معاملے کو سمجھ نہیں سکتے بس جتنی بات تمہیں بتا دی گئی ہے اس پر ایمان لے آؤ اس پر یقین رکھو باقی معاملہ اللہ کے سپرد ہے اللہ نے کرنا ہے اللہ جانے اس کا کام جانے تمہارا کام بتائے ہوئے معاملے پر بتائی ہوئی بات پر یقین رکھنا ایمان لانا ہے تو ایادہ روح یہ اہل ایمان کا اہل اسلام کا عقیدہ ہے اہل السنہ وال کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کی روح اس کے جسم کے اندر لوٹا دی جاتی ہے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اس سے سوال جواب کرتے ہیں نیک آدمی ہوتا ہے تو اس کی قبر کو تاحد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے جنت کی خوشبو جنت کا رزق اس کو قبر کے اندر ملتا رہتا ہے کیسے ملتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اور جو برا آدمی ہے اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے اس کی ہڈیاں پسلیاں جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کو جہنم کی لو تپش جہنم کی گرم ہوا وہ اس کو قبر کے اندر پہنچتی رہتی ہے اب یہ معاملہ کیسے ہوتا ہے یہ اللہ سبحانہ ہوا تو بہتر جانتا ہے کیسے ہوتا ہے قبر کھودنے والے کھودتے ہیں تو ان کو تو کچھ نظر نہیں آتا دیکھنے سے ہماری آنکھ وہ کچھ محسوس نہیں کر سکتی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا یہ سارا کچھ ہوتا ہے قرآن مجید میں بھی ہے وجوہ کہ فرشتے ان کی چہروں پر اور پیٹھوں پر مارتے ہیں وہ مرنے والا لوگوں کی آنکھوں کے سامنے مر رہا ہوتا ہے وہ چیخ چلا رہا ہوتا ہے لیکن کسی کو پاس بیٹھے ہوئے کو نہ اس کی چیخ سنائی دیتی ہے نہ فرشتوں کی مار پیٹ ان کو دکھائی دیتی ہے یہ غیبی معاملات ہیں اللہ تعالی نے جیسے کہہ دیا ہے ویسے ہی مان لو ول تو باس فرشتے آ کے مرنے والے کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں بڑی کثیر تعداد میں اور کہتے ہیں اپنی جان نکالو وہ مرنے والا سن رہا ہوتا ہے فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے ارد گرد جتنے لوگ بیٹھے ہیں نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نہ سن رہے ہوتے ہیں ان کو فرشتوں کی موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوتا یہ غیبی معاملات ہیں ان پر ایمان بالغیب کا تقاضہ ہے کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس پر و عن ایمان لایا جائے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق دے گا <تصفح>